ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات أعمالنا من يهد الله فلا مقل له ومن يقضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه يبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا القدير العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا <سيح> ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما <سيح> اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله <سيح> اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه يبارك وسلم الله حقي سر تاب قدم انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ یہ ہے مسلق اعلی حضرت اور مسلق اعلی حضرت یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو یادیں ہیں ان کو قائم رکھا جائے کچھ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک موومنٹ چلایا ہے کہ اسلام کی جو یادیں ہیں ان کو قائم نہ رکھا جائے بلکہ ان کو مٹایا جائے لیکن مسلق اعلی حضرت جس کا آج اہل سنت و جماعت نعرہ لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کہ کس نے ان کو یہ نعرہ دیا اگر آپ اس کو ڈھونڈنے جائیں گے کہ مسلک آلہ حضرت کا نعرہ دینے والا کون ہے تو اس کا پتا نہیں لگے گا لیکن ہاں اگر آپ دل سے پوچھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ دل میں کسی نے ڈال دیا اور پہلے دل نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا اور ایک دل کی بات نہیں ہے ہندوستان میں رہنے والے پاکستان میں رہنے والے اور ہندوستان و پاکستان کے باہر تمام اہل سنت والجماعت کے دلوں کی آواز یہی ہے سب کے دلوں میں یہ نعرہ جو ہے پہلے لگا کہ مستق اعلی حضرت اب مستق اعلی حضرت جو ہے وہ کیا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی نیا مذہب ہے کوئی انوویٹڈ ریلیجن ہے جو اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنے نام سے اپنے ٹائٹل سے جو ہے جس کو انوویٹ کیا اور جس کو اعلی حضرت نے ایجاد کیا تو آپ جب قرآن کی اور حدیث کی اسٹڈی کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مستق اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی الویر اللہ و تبارک و تعالی عنہ کوئی انوویٹڈ ریلیجن نہیں ہے اٹ از ناٹ اینی انوویٹڈ ریلیجن ان دا نیم آف اعلی حضرت بٹ اٹ از دا ادر نیم آف مستق اہل سنت یہ مستق اہل سنت وال جماعت کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے اور مشلق اہل سنت وال جماعت کے جتنے بلیوز ہیں اور جتنی پریکٹسز ہیں وہ سب کے سب جو ہے ویریفائیڈ ہیں پرانے عظیم نے ان کو ویریفائی کیا ہے حتیش نے ویریفائی کیا ہے اور ہمارے سارے پریکٹسز جو ہے وہ آج سے نہیں آج جو ہے آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس زمانے میں یا آپ اور آگے چلے جائیے ڈیڑھ سو دو سو برس پہلے کہ اس زمانے سے جو ہے کچھ جو ہے الگ الگ وہ لوگوں نے جو ہے ٹائٹل رکھ دیے کوئی بریلوی کہلانے لگا کوئی جبندی کہلانے لگا لیکن جو مسلق اعلی حضرت ہے اور جس کو بریلوی تانے کے طور پر اور مذاق کے طور پر جن کو دوسرے لوگ جو ہے بریلوی کہتے ہیں ان کے پریکٹس وہ ہیں جو قرآ کریم نے جو ہے جس کی تصدیق جو ہے اس وقت اتاری جب وقت نہیں تھا زمانہ نہیں تھا پرانے کریم جو ہے ہم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے آج جمعے کیونکہ جمعہ کا دن ہے مجھ سے ہمارے فاروق بھائی نے کہا کہ کیونکہ یہ مہینہ جو ہے انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے سرکار ابد خرا دناب احمد مشتبہ محمد مشتبہ اللہ و تبارک و علیہ وسلم کا مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار تشریف لائے ان کی میلاد کا مہینہ ہے تو آپ جو ہے کچھ اس کے اوپر بول دیجئے تو مہینے جو ہے آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھی ہے جس میں جمعہ کا دن ہے جس میں جمعہ کا ذکر ہے اور قرآن نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے مراد جو ہے وہ خطبہ ہے اللہ کے ذکر کو یعنی جو امام خطبہ پڑھے اس خطبے کو سننے کے لیے چل پڑو اپنے گھروں سے اپنے کاروبار سے اپنے بزنس سے اپنی دکانوں سے چل پڑو <الْبَائَم> اور اپنی بزنس کو خرید و فروخت کو اور سارے معاملات کو دنیا کے معاملات کو چھوڑ دو اور خطبے کے لیے چل پڑو تو یہ جو ہے تھوڑی دیر کو آپ جو ہے آپ مجھے اپنا اٹینشن دیجیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو ہے یہ جمعہ کے دن کی خصوصیت رکھی کہ جب جمعہ کے دن جو ہے وہ اذان دی جائے تو اس خصوصیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسپیشلی جس دن کو اللہ نے مینشن کیا ہے اللہ کے یہاں جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے بے شک جمعہ کا دن جو ہے بڑی عظمت والا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسپیشلی مینشن کیا اور اس کی اذان کو مینشن کیا اس کی نماز کو مینشن کیا تو جمعہ کی اذان اذان ہر اذان جو ہے وہ بڑی برکت والی ہے اور ہر اذان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو ہے بہت ہی امپورٹنس والی ہے لیکن جمعے کی اذان کی جو ہے کچھ خاص بات ہے اور ہر نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے لیکن جمعے کی نماز کی جو ہے وہ کچھ خاص بات ہے بے شک یہ سب کچھ صحیح اپنی جگہ پر ہے تو جمعہ کا دن جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علانبی جینا ولا صلاسلیم پیدا ہوئے اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن حضرت آدم نبی ولا سلا تسلیم دنیا میں تشریف لائے اور یہی جمعہ کا دن جو ہے وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علاء نبی ولاضلا تسلیم دنیا سے تشریف لے گئے اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت سے پہلے جو ہے قیامت کی تیاری میں اور پریپریشن میں جو ہے سور پھونکا جائے گا اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب قیامت قائم ہوگی اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اور لوگ جن کے نصیب میں جو ہے جنت ہے وہ اپنے اپنے مندروں کو جو ہے جائیں گے اسی جمعہ کے تو اب ہم کو جو ہے کیا اب ہم کو جو ہے یہ کہیں سے جو ہے صنعت دینے کی ضرورت ہے ہم کو پتا لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنے بندوں کے دن خاص رکھے ہیں اور ان خاص دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے اور ان دنوں کی جو ہے اللہ تبارک تعالی نے یاد قائم کر دی ہے تو جمعہ کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عید کا دن ہے اس لیے کہ آدم کی پیدائش اسی دن ہوئی جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبی نا والا تسلیم جو کے فادر ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ اسی دن دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جو ہے برکت والا ہے کہ اسی دن جو ہے ہمارے باپ حضرت آدم جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئے معلوم یہ مستق اہل سنت جو ہے وہ قرآن سے جو ہے ویریفائڈ ہے ہم جو برتھ ڈے مناتے ہیں وہ بھی جو ہے قرآن سے اس کی سند ہے اور ہم اپنے بزرگوں کی دنیا میں رہنے کی جو ہے خوشی مناتے ہیں اس کی بھی سند قرآن میں ہے اور جو ہم بزرگوں کا عرص مناتے ہیں اس کی بھی سند قرآن شریف اور تو اور حضرت یہ جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ یہ جب قادم جو ہے ہمارے حضرت آدم علانبی جناب ولازرات کی پیدائش کی یاد ہے بخاری شریف میں ہے کہ یہودیوں نے کہا سبحان اللہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے مسلمانوں تمہارے قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت جو ہے وہ ایسی اتاری ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر اترتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے تو حضرت آدم حضرت عمر رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے اور وہ کس دن اتری ہے اور ہم نے اس دن کو جو ہے بے شک جو ہے عید کا دن قرار دے لیا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آیت میرے سرکار پر اتری جس دن جو ہے حج الوداع تھا اور آخری حج حضور نے اپنی عمر شریف کا آخری حج فرمایا تھا آپ اپنی جو ہے سواری پر جو ہے سوار تھے اور آرساد کے میدان میں تھے کہ وہ آیت کریمہ اتری الیوم الماقم لکم دینکم وہ آپ منتم نتیم السلام دینا آج میں نے تمہارے لیے جو ہے تمہارے دین کو جو ہے مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان جو ہے پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے جو ہے خاص جو ہے اسلام کو جو ہے دین پسند کیا ہے کوئی اور دین مجھے جو ہے پسند نہیں ہے اسلام کا دین جو ہے دین اسلام جو ہے مجھے پسند ہے وہ تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس دین کو جو ہے عید کا دن بنایا ہے اس دن سے جو ہے سرکار کی یاد بھی واسطہ ہے کہ سرکار پر جو ہے وہ آیت کریمہ اتری اس لیے جو ہے ہم جو ہے سرکار کے اوپر جو ہے یہ آیت کریمہ اس دن اتری تو ہم اس دن کی جو ہے یاد مناتے ہیں اور یہ دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہے تو جب سرکار پر جو ہے آیت کریمہ اتری جب حضور دنیا میں تھے تو وہ عید کا دن ہوا تو جس دن سرکار جو ہے دنیا میں تشریف لائے وہ عید کا دن نہیں ہوگا اس سے پتا لگا الحمد الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے اور جس کو کے اعلی حضرت کہا جاتا ہے یہ جو ہے وہ قرآن کریم سے جو ہے اس کی صنعت موجود ہے اور قرآن کریم میں جو ہے تمام <تصفيق> <تصفيق> تو قرآن کریم میں سبحان اللہ سب کچھ ہے لیکن سمجھ کس کو آتی ہے سمجھ اس کو آتی ہے جو محمد کا وسیلہ لے کر کے سب اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو قرآن کی سمجھ آتی ہے اور جو محمد الرسود اللہ کا وسیلہ لے کر کے قرآن کریم نہیں پڑھتا تو وہ صرف جو ہے لفظ کو پڑھتا ہے سامنے اس کے لفظ ہے لیکن اس کا معنی وہ نہیں سمجھ سکتا ہے تو قرآن کی فہم بھی جو ہے وہ سنت کے خاص ہے اور قرآن پر ایمان بھی جو ہے وہ خاص خواست ہے ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم جو ہے پرانے کریم کی تھوڑی سی جو ہے فہم جو ہے پرانے کریم کے پورے منانی کی فہم اور اس کے جو ہے اندر کتنی گہرائی ہے اس کی جو ہے ہم ناپ لیں اور اس کو ہم میزر کر لیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر قرآن اتارا ہے اس کو جو ہے ان کے معانی کا جو ہے علم اتا فرمایا ہے لیکن ان کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ائمہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کو امام شافعی کو امام مالک کو امام حمد ابن حنبل روزی اللہ تبارک و تعالیٰ عن اجمعین کو ان ائمہ کو جو ہے قرآن کی فہم عطا کی اور ان کے صدقے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم مقلدین کو بھی جو ہے تھوڑی سی جو ہے سہم عطا کی ہے اور انہی کے انہی کی محنت پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز فرض ہے یہ واجب ہے انہوں نے جو شریعت کے اصول جو ہے مقرر کیے اور جو شریعت کے فرو مقرر کیے اسی کے اوپر جو ہے یہ غیر مقلد جو ہے بہت بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اگر وہ مقرر نہیں کرتے کہ فرض کیا ہے واجب کیا ہے تو خدا کی قسم جو ہے نہ ہم فرض جانتے نہ ہم واجب جانتے نہ ہم قرآن کے احکام سمجھ سکتے تھے اور صحیح طور پر جو ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے یہ انہی کا جو ہے کرم ہے اور انہی کی دین ہے اور انہی کا وسیلہ ہے کہ آج جو ہے الحمد ہم اپنی نمازیں جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ رہے ہیں اور ہماری عبادتیں جو ہے وہ صحیح طور پر ہو رہی ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ معلوم ہو رہے ہیں تو یہ مستق اہل سنت والجماعت جو ہے یہی جو ہے اسی کو جو ہے پہچان کے لیے مستق اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو سبحان اللہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کا میلاد جو ہے جو سنی مناتے ہیں قرآن میں اس کی صنعت موجود ہے اور کب سے موجود ہے جب یہ بریلی نہیں تھا دیوبند نہیں تھا اور جب زمانہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہماری صنعت جو ہے اس وقت اتاری معلوم یہ ہوا کہ زمانہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے قرآن کریم نے جو ہے پہلے سے جو ہے لکھ دیا کہ جو بریلی والے کریں گے وہی جو ہے میرا پسندیدہ جو ہے دین ہوگا اور وہی جو ہے وہ ہوگا کہ جس کی سنت جو ہے میں پہلے سے اتارے دے رہا ہوں بریلی کے مولانا احمد رضاخا نے جو ہے اگر جو ہے میلاد کے اوپر فتوا دیا ہے تو اپنے اوپر سے, طرف سے نہیں دیا ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اللہ سے مولانا محمد و شفایا قلوب دوایا انہوں نے ایک بلے میں یہ دونوں اور ایک پلے میں یہ ایک دونوں عیدوں سے نہیں تم عید میلاد رسول تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قدور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کا جو ہے ہم کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے اور اللہ نے جو نعمت بندے کو عطا کی ہے اس کسی معمولی نعمت کا بھی جو ہے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا اور قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا ہے وہ اما بے نعمت رب کا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو تو حضور نبی کریم سربر عالم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ہیں کہ انا نعمت اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہوں اور انا رحمت المحدا اور میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ رحمت ہوں کہ ایز اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے لیے مجھ کو بھیجا تو اس رحمت کا شکریہ ادا کرنا تو یہی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں اور ان کی عید میلاد کو ہم منائیں اور اس کی خوشی ہم منائیں یہ ان کا شکریہ ادا کرنا نہیں ہے کہ ان کی عید میلاد کو بند کیا جائے یا ان کے ذکر کو بند کیا جائے اس یہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے جدا چاہو نج واللہ ذکر حق نہیں پونجی سفر کی ہے اور اسی لیے جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسود اللہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر تم کو جو ہے ایمان والا ہونا ہے تو جب تک ان کا نام نہیں رو گے ان کا وسیلہ نہیں پکڑو گے اور ان کا احسان نہیں مانو گے ہر ایمان والے نہیں ہو سکتے اللہ مص اللہ سے جی مولانا محمدان و شفایا صاحب تو یہ تو بھائی عید میلاد کا مہینہ ہے آپ اپنی پہچان کو قائم رکھیے اور اس عید میلاد کے مہینے کو منانے کا جو ہے اصل فائدہ یہ ہے کہ جو مسلک اور جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے اس مسلب کو خوب پہچان کر کے جو ہے اس پر آپ سختی سے قائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہم کو ایمان دیا اور یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تجدید ایمان کے ایمان کو نیا کرنے کے ایمان کو تازہ کرنے کے ایک نہیں بے شمار موقع عطا فرمائے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی یاد کا جو موقع ہے وہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ ان کی یاد ہو تو اس یاد کے بہانے سے اور اس یاد کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی یاد ہو محمد کی یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور سنیوں کا ایمان جو ہے وہ دعلا میں نہیں کہتا ہوں حدیث پاک میں ہے کہ ان من طبادی انہ ان اچھے ان اچھے اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد عافظ ابداعنی شفاہ طب القلوب دبائیہ و نویل عصار و غیانہ علیہ اللہ تب تعالیٰ فرماتا ہے حدیث کشتی میں سرکار روایت فرماتے ہیں کہ ان نہ اولیا امن عبادی امن خلقی اللہ جی نے یوز کروں جو ذکری میرے اولیاء میرے بندوں میں میرے دوست وہ ہیں اور میرے پیارے میری مخلوق میں وہ ہیں کہ جن کی یاد سے میری یاد وابستہ ہے کہ میری یاد کے ساتھ جو ہے ان کی یاد ہوتی ہے اور, میری یا اور جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے اور جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے تو عید میلاد منانا جو ہے یہ عین جو ہے قرآن کے منشا کے مطابق ہے قرآن کے حکم کے مطابق ہے اور قرآن کریم نے جو ہے اس کی صنعت جو ہے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے جو ہے اس کی صنعت اتاری ہے اسی لیے تو قرآن کریم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا احسان جو ہے ہم پر نہیں جتایا وہ چاہتا تو احسان جتاتا کہ ہم نے تم کو کھانے کے لیے دیا ہم نے تم کو پینے کے لیے دیا ہم نے تمہارے دو آنکھیں بنائی ہم نے تمہارے جو ہے ہاتھ بنائے ہم نے تم کو انسان بنایا لیکن جو ہے اتنے اتنی اہمیت کے ساتھ جو ہے کسی چیز کا احسان جو ہے اللہ نے نہیں جتایا خاص احسان جو ہے جتایا ہے تو محمد الرسول اللہ کی بےحص سے اور ان کے آنے کی کا احسان جتایا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے میں نے ان کو بھیجا ہے میرے احسان کو مطبوط لقت من اللہ نے قبض اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جن پر اہل سنت تھا ایمان والوں پر اعلیٰ حضرت والوں پر مومنوں پر بے ایمانوں کی بات نہیں ہے اسی لیے نے فرمایا المن کیا جو ہے حضور تشریف لائے تو کیا کافر کے لیے احسان نہیں ہے اے? ہندو کے لیے احسان نہیں ہے حضور تشریف لائے تو کیا عیسائی کے لیے احسان نہیں ہے لیکن اللہ نے جو ہے یہ خاص جو ہے مینشن کو کیا مومنین کو یہ سو اس, اس لیے کہ مومن کا جو ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احسان کو مانے احسان مانے اس لیے قرآن نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ نے جو ہے یہ احسان فرمایا ہے یہ ان پر جو ہے اللہ نے وہ بھی ان, ان کے اندر اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتی ہی جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ ان کا رسول وہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں دے سکتا لیکن قرآن نے جس کو رسول اپائنٹ کیا ہے وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو جو ہے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے کہ ہم نے جو ہے جب ان کو جو ہے بھیجا تھا تو لوگوں کے دل گندے تھے لوگ گندے تھے وہ تشریف لایا تو ان کو ستھرا کر دیا ستھرا ہونا ستھرا کرنا جو ہے وہ اسی کا کام ہے قیامت تک جو ستھرا ہو رہا ہے جو ستھرا ہوگا اور قیامت تک جو ہے ستھرا ہوتا رہے گا مستفیٰ جو ہے ہوتے رہیں گے ستھرا کرتے رہیں گے اور ستھرا ہونے والے جو ہے ہوتے رہیں گے کوئی کا رسول وہ ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا لیکن قرآن جو ہے جس کو رسول اپائنٹ کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ انجانوں کو جو ہے علم کی دولت سے مالا مال کریں کتاب و حکمت کے جو ہے جو علوم ان کو سکھاتا ہے ان کو کتاب و حکمت کے علوم سکھاتا ہے ان قانون قبل مبین اور اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے وہ تشریف لایا تو عالم یہ ہوا یہ پوچھتے تھے اب بکنگ جو ہے وہ ہے شکن ہو گئے اور اب تشریف لایا تو یہ جو ہے وہ دوسروں کے راست کی عبادت کرتے تھے یہ اللہ والے ہو گئے یہ اللہ اللہ اللہ کے قریب ہو گئے اور وہ تشریف لایا تو اللہ اکبر یہ ان پڑھ تھے کچھ نہیں جانتے تھے وہ تشریف لایا تو ان کے جو ہے سینے جو ہے علوما کے گنجینے بن گئے اور وہ تشریف لایا تو سرحان اللہ یہ اندھے تھے تو بینا ہو گئے وہ تشریف لایا تو کچھ نہیں جانتے تو جاننے لگے اور وہ تشریف لایا تو سرحان اللہ جو ہے یہ گندے تھے تو پاک ہو گئے اسی لیے تو میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا لگی تو آپ کی جو ہے یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ سننی ہیں اس میلاد کے موقع پر اپنی سنیت کی حفاظت اور مسلق اعلیٰ حضرت کو آپ یہ سمجھئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی دوسرا دین نہیں ہے یہ کے اہل سنت ہی کا دوسرا نام ہے اور سنی آپس میں سنی مل کر کے رہیں سنی متحد رہیں یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی حدیث کی تعلیم ہے اور یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے اور یہی جو ہے وہ میلاد کو اور بزرگوں کی یاد کو منانے کا اصل فائدہ ہے واسرہ الحمد اللہ رب اللہ